بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعولكم تتقون يا أيها الناس عبدوا ربكم لَذِينَ خَالَفُوا وَالَّذِينَ قَدْ ضَلُّوا لَا تَنفَعُ لَهُمْ أَن تَسْتَغْفِرُوا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً مِنَ السَّمَاءِ يرسل السماء اجلانا وانذرني نسلما وانزل من السماء ماء فانفجر به من السناطير قل لكم وان فأشتنا إرها أنت أخرج به من السنوات رئيقا لكم فأتجعلوا لله أنجادا وأنتم تعلمون فأتجعلوا لله أنجادا وأنتم تعلمون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 رب ظنی علماء رب ثدنی علماء رب ضدنی علم و فہماں آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ آیت نمبر اکیس اور بائیس پڑھیں گے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو دراصل انسان کی پیدائش کا اصل جو مقصد ہے وہ عبادت ہی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صورت زاریات میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے رکوع و سجود قیام نظر و نیاز یہ سب چیزیں اللہ کو زیب دیتی ہیں عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے اور عبادت اللہ کی اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلط وسلام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا احسان کسے کی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ والی کیفیت نہیں نا تم پیدا کر سکتے تو پھر یہی تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے تو اللہ رب العزت تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یاس یا اے انسانوب تم عبادت کرو رب اپنے رب کی رب کسے کہتے ہیں پالنے والے کو پیدا کرنے والے کو بنانے والے کو پرورش کرنے والے کو دیکھ بھال کرنے والے کو خیال رکھنے والے کو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں ہر چیز عطا کی بن مانگی اتنا کچھ عطا کر دیا اب بھی اس کی نعمتیں تم پہ ہو رہی ہیں اپنے رب کی عبادت کرو او احسان فراموش انسان رب کی ذات وہ ہے اللہ وہ ذات خالہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم سب کو اللہ نے پیدا کیا ولدینہ اور ان لوگوں کو بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم لقم تاکہ تم بچ جاؤ اللہ فرماتے ہیں اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے تمہارے بڑوں کا بھی خالق ہے صرف اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے لیے اس نے بہت ساری نعمتیں تمہارے نام کر دیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں تمہارے رہنے کے لیے جگہ بھی بیعت بنا دی اللہ دی وہ اللہ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الرزا زمین کو فراشن بچھونا دیکھو اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا وہ اور آسمان کو بنا آ چھت کتنی پیاری اللہ نے چھت بنائی اس میں سورج ستاروں کو بسایا سورج کو بسایا چاند ہے اس میں اے انسانوں پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان اللہ نے اسے بنایا اس کی چھت کو بلند کیا اسے برابر کیا ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم انسان کیوں نہیں آسمان کی طرف دیکھتا کہ کیسے میں نے اسے بنا دیا یہاں بھی اللہ رب العزت پہلے کہا اپنے رب کی عبادت کرو پھر بتایا کہ اسی رب نے تو تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے بڑوں کا وہی خالق ہے اور وہی اللہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا وہ ان اور اس نے اتارا مینس سمائی آسمان سے ماں ان پانی پانی اتارا کیوں فخراجہ پھر اس نے نکالا بھی ہی اس پانی کے ذریعے منسمراتی پھلوں سے رزق رزق لکن تمہارے لیے آسمان سے پانی آیا بارش کی صورت میں زمین سبز ہریالی ہو گئی پھل اگایا اس نے تمہارے لیے پھلا پس پسنا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے انداد کسی کو شریک وانتم ان تم تالم حالانکہ تم جانتے ہو دیکھو میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے کیا پھر بھی تم میرے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو اتنی میری نیمتے ہیں تم پہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ان دادا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ اکیلا ہے اس کے باوجود شریک بناتے ہو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی شریک کو پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر تفصیر میں موجود ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے والا بنائے ہمیں مومن مخلص ایمان والے بنائے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین